ان شاء اللہ تبارہ کا مطالعہ ابھی ہم سترویں سپارے سے متعلق خلاصہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے ابھی مغرب کا عشہ ہم نے الحمدللہ للہ سپارے سے متعلق خلاصہ سماعت کیا اور ابھی انشاءاللہ اللہ تبارک کا مطالعہ سپارے سے متعلق خلاصہ جو ہے وہ میں آپ بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی شہادت حاصل کروں گا سترویں کی بارے میں جو سورت الانبیاء سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور مکمل ہے <تصفيق> الحمد للہ حیرب العلم ومبیا اب من الشیطان الراجیم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 سلاتم و سلامن علیہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سترویں سپارے سے متعلق خلاصہ آب بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور سترویں سپارے میں دو صورتیں ہیں سورہ انبیاء اور سورہ حج میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورة الانسیہ کا آغاز ہے اور پہلی دس آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اکتارہ من ناس حسابهم وهم فی غفلت معردون لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں مو پیرے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدت الاستماعوہ وهم یلعبون جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے لا ہن کو بسرون ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہے ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بال کر قلقلب سمیم نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا بل قول ادغل شاعر بل یتی یا تین کما ارسی بلکہ بولے پریشان خواہیں ہیں خواب ہیں بلکہ ان کی گڑی ہوئی چیز ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بیجے گئے تھے ماں منت قبل من یتین اہلک نا افاہم ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے وما ارسل قبل کا اللہ رجاء الن فصل ذکری ان کم لا کا اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وہی کرتے تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو وما جل جاسد اللہ کلون کانو خال اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں تم صدف نہ ہوں پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہیے اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا بخود بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نام وری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں تو یہ پہلی دس آیتیں ہیں سورت الانبیاء کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اعراض کر رہے ہیں تو موت یا قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دلائی ہے یاد رکھیے لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیے ہیں ان کے حساب کا وقت آ پہنچا اور اللہ نے ان کے جسموں ان کے بدنوں ان کے کھانے پینے کی چیزوں ان کے لباس ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں عبادات پیش کرنے کا وقت آ پہنچا ہے ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عبادتیں کی ہیں آیا جن چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا وہ ان کو بجا لائے اور جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا ان سے باز رہے اللہ تعالی کی آمد کے دن ان سے جو معاملہ کرنے والا تھا اس کی انہوں نے کوئی تیاری کی تھی کیا وہ دنیا کے عیش و آرام میں منہمک رہے اور اس دن کے متعلق انہوں نے بالکل غور و فکر نہیں کیا علامہ کرتبی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص ایک دیوار بنا رہا تھا جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن اس کے پاس ایک شخص گزرا دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا آج قرآن میں کیا نازل ہوا ہے اس نے بتایا یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا اور وہ پھر بھی, بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں اس شخص نے اس دیوار سے اسی وقت ہاتھ جاڑ لیے اور کہا اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اس وقت ہم اپنی جھونپڑی کو درست کر رہے تھے آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو ہم نے عرض کیا یہ جھونپڑی ٹوٹ پھوٹ رہی تھی تو ہم اس کو بنا رہے ہیں کس خدشے سے کہ اس کی جائے. آپ نے فرمایا اجل اس سے بھی پہلے آنے والی ہے تو میرے السلام کا منشا یہ ہے کہ گھر کی مرمت اور اصلاح سے اپنے نفس کی اصلاح کر لو تم گھر کی اصلاح کرتے رہو اور کیا پتا گھر تیار ہونے سے پہلے موت آ جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے اونچا گمبد دیکھا آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے آپ کے صحاب نے کہا یہ انصار میں سے فلاں شخص کا ہے آپ خاموش ہو گئے اور اس کو دل میں رکھ لیا حتیٰ کہ جب وہ گمبد بنانے والا شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے لوگوں کے درمیان آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا ایسا کئی بار ہوا حتہ کی اس شخص نے آپ پر جو ہے وہ غضب اور آراز کرنے کے آثار دیکھے اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کو اس طرح پا رہا ہوں تو اس کے اصحاب نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام باہر نکلے تو آپ نے تمہارا بنایا ہوا گنبد دیکھا تھا وہ شخص واپس اپنے گنبد کی طرف گیا اور اس کو گرا دیا کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا پھر ایک دن نبی پاک علیہ السلام باہر نکلے تو اس گمبد کو نہیں دیکھا پوچھا وہ گنبد کہاں گیا صحابہ نے کہا اس شخص نے ہم سے آپ کے منہ موڑنے کی شکایت کی تھی ہم نے اس کو اس کی خبر دی تو اس نے اس گمبد کو گرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے سوا اتنی مقدار کے جس کے سوا کوئی چاہ رکار نہ ہو تو بہرحال اللہ تعالی نے یوم حساب سے ڈرایا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری بہرحال کرنی ہے نہیں کریں گے تو پھر رسوائی ہو سکتی ہے اور اللہ کے عذاب میں گرفتاری بھی اللہ محفوظ فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوائی سے عذاب سے محفوظ فرمائے عامر ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کفار کا یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام تو شاعر ہیں یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں اور ظالموں نے آپس میں سرکوشی کی کہ یہ شخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے تو یاد رکھیے کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی نبوت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ شخص تو تمہاری ہی تر مثل بشر ان کا یہ اعتراض باطل تھا کیونکہ نبوت کسی شخص کی صورت اور شکل پر موقوف نہیں ہے نبوت کا ثبوت دلائل اور معجزات پر ہے اور جب حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت پر دلائل اور معجزات پیش کر دیے اور خصوصاً قرآن کو اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا کہ تم اس کی نظیر نہیں لا سکتے اور وہ نہیں لا سکے تو آپ کی نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی اور ان کا اعتراض ثابت ہو گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرشتہ ہونا چاہیے لیکن ان کا یہ قول بداحت باطل تھا کیونکہ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں آتا تو وہ اس کو دیکھ سکتے اور نہ ہی اس کا کلام سن سکتے کیونکہ فرشتے تو دنیا میں ہر جگہ ہیں لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے نہ کوئی ان کا کلام سنتا ہمارے دائیں بائیں کی رامن کاتبین ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے تو اگر فرشتے اپنی شکل و صورت میں آتے تب بھی کو ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اور اگر وہ انسان اور بشر کی صورت میں آتے تو وہ کہتے کہ تو ہماری ہی طرح انسان اور بشر ہیں ہم اس کو نبی کے مانیں دراصل ان کا یہ اعتراض ان کی نہایت کم عقل پر مبنی ہے کیونکہ یہ ضروری تھا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکتے اس کی باتیں سن سکتے اس کے افعال ان کے لیے نمونہ اور حجت ہوتے اگر کسی اور جنس کا رسول ان کی طرف بھیج دیا جاتا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی, اس کی عبادت ہم پر حجت نہیں ہے اور اس کے افعال ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کیونکہ یہ اور جنس سے ہے اور ہم اور جنس سے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت میں ایسا عنصر ہو جس کی وجہ سے یہ اس قدر کٹن عبادات کر سکتا ہو اور ہماری حقیقت میں یہ انصر نہیں ہے اس لیے ہم ایسی عبادات نہیں کر سکتے اور ایسے کام نہیں کر سکتے اس لیے ضروری تھا کہ انسانوں کے لیے کسی انسان اور بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہاں اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو وہ ان کے لیے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیج دیتے اب پھر نبی پاک علیہ السلام کو شاعر بھی کہا گیا ماں اللہ اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے اور نبی کریم علیہ سلاط وسلام کی تقزیب ان کو فار مکانے کی لیکن اللہ تبارک کا تعالی جلہ جلا نے اپنے محبوب علیہ صلاط وسلام کی حفاظت بھی فرمائی اور اپنے محبوب علیہ السلام کو شان بھی عطا فرمائی چنا سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس سے لے کر اکتالیس تک یہ گیارہ آیتیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان سے متعلق آپ مطلب سماعت فرمائے پھر میں انشاءاللہ ان میں سے چند ایک تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اوللم کا فروخان وجا من الماق یؤمنون کیا قافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے وجہ اللہ فل اردمی اللہ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کامپے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے رو کردہ ہیں اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے ہر جان کو کلو نفسا موت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ نب لو کم بشری و خیری فتنا لینا ترجن اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو ہماری طرف تمہیں لوٹ کر ہے اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں مگر چٹھا کیا یہ ہے وہ جو تمہاری خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہے آدمی جلد باز بنایا گیا کھلی کل انسان و من اجل اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی تو یہ چند آیات ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے دیکھیے زمین اور آسمان کے فطر اور رفق کا مانا یہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آسمان بند تھے ان سے بارش نہیں ہوتی تھی زمین بند تھی اس سے سبزہ نہیں اگتا تھا پھر آسمان کو بارش سے کھول دیا گیا اور زمین کو سبزہ اگانے کے لیے کھول دیا گیا الاوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کیا ہے کہ آسمان سامان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر الگ الگ متمیز کر دیا تو بہرحال یہاں دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی تو اب اس شاید پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیا کو مختلف چیزوں سے پیدا کرنے کے متعلق فرمایا ہے مثال کے طور پر اللہ خلا کا کل کلّہ دتن مما تمام چلنے پھرنے والوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو بغیر دھوئے کی آگ سے پیدا کیا سورہ حجر میں ہے. پھر سورہ عال عمران میں ہے ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا سورہ اعراف میں ہے وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا سورت الانبیاء میں اور جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں روح پھونکی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کی اذن سے پھونک مار کر پر پر پرندے پیدا کر دیتے تھے اور سورہ الماہدہ میں ہے کہ جب تم تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی طرح صورت بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرند ہو جاتی تو اب دیکھیے مختلف مطلب یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں مختلف چیزوں سے اللہ تعالی نے تخلیق کرنے سے متعلق فرمایا ہے لیکن سورت الانبیاء کی آیت بھی ابھی آپ نے سنی کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ پانی سے اللہ نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے تو یاد رکھیے سائنسی نظریہ اس میں یہ ہے کہ زندگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتا ہے زندگی ایک طرح سے عضویاتی ڈھانچہ ہوتا ہے جبکہ قوت حیات کو اس ڈھانچے کا مقرر کردہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے یہ نظریہ جو کسی حد تک مشکل سے سمجھ میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین میں کچھ وائرس کچھ بیکٹیریا اپنے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے اپنی کار گزاری ظاہر نہیں کر سکتے یعنی وہ نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی مزید تخلیق کر سکتے ہیں جیسے ایک طرح سے جامد زندگی تو مخصوص حالات میں یہ اپنی حرکت کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اور تخلیقی عمل بھی شروع کر دیتے ہیں یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی عبارت ہے وائرس اور بیکٹیریا کی تاکہ تر متحرک حالت سے جب کہ قوت حیات کا مطلب صرف ان کی محرک حالت ہی ہے تو آئےت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا وہ زندہ ہونا جو قوت حیات کے مترادف ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آیات میں لفظ انتہائی اہم رازوں کے حامل ہوتے ہیں تو اب دیکھیے فرمایا کہ ہم نے اپنی ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے تو دیکھیے پندرہ صدیاں قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تھا بعض حلقوں میں نباتات پودوں کو بھی زمرے میں شامل سمجھا جاتا تھا جبکہ دوسری طرف انتہائی سراح سے جانوروں اور نباتات سے معورہ نظریہ پیش کرتی ہے تمام چیزوں کی تعریف میں چیز کے نظریے سے قوت حیات بہت ہی سی نو کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے قرآن کے اس ایک بیان سے قوت حیات کے نظریے کو اتنی وسعت مل جاتی ہے کہ یہ وائرس اور ڈی این اے نے، ماریکیول وغیرہ کا مکمل احاطہ کر لیتی ہے اسی طرح ایک سائنسی حقیقت کو چودہ صدیاں قبل ہی انسانیت کو بطور پیش کی بتا دیا گیا قوت حیات پانی ہی سے نکلتی ہے اور پانی ہی سے توانائی حاصل کرتی ہے اور آیت مبارکہ تخلیق میں خلق نہ نہیں بلکہ کہتی ہے قوت دی وجہ اللہ اس کے بعد آیت اس اعلان پر ختم ہوتی ہے کہ پھر وہ کیوں نہیں مانتے اس کا اشارہ کفار کی طرف ہے یہ بات بطور خاص ہمارے موجودہ دور کے کفار کے لیے ہے اس لیے کہ ابھی صرف تیس سال قبل ہی تو قوت حیات کے لیے پانی کے ناگزیر ہونے کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا آئیے اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں علم حیاتیات کے قوانین کی دریافت کے مطابق قوت حیات کے لیے پانی ہی کیوں ناگزیر سمجھا گیا ہے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں حیات کی بنیادی اکائی یعنی اس کا نمائندہ ایک سیاں جسے ڈی این نے کہتے ہیں قوت حیات صرف اسی سالمیے میں ہوتی ہے اگر یہ سالمہ صرف پانی ہی کے سالمی سے پیدا ہوتا تو یا اس طرح سے ہوتی ہے ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا جبکہ قوت حیات ایک نئے اور ایک ہی جیسے سالمے کی بناوٹ ہے جس میں نامیاتی کیمیا کیمیکلز اصلی یا ابتدائی سے حاصل ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک سائنسی بحث ہے اس سے متعلق اگر تفصیل جائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گی ارض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلا جلال نے جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا فرمایا تو پانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اصل مادہ ہے باقی مٹی ہے اور دیگر اشیاء تو وہ ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر تو مٹی کو بھی تو پانی کے ذریعے سے ہی ترکیب بنائی گئی تو پانی اصل چیز ہے اور اللہ تعالی نے اس سے متعلق فرمایا پھر اس آیت میں یہ فرمایا کل نفس انسائی کا موت بالکل واضح آیت ہے ہر نفس نے موت, موت کو چکھنا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنے اوپر نفس کا اطلاق فرمایا ہے تو کیا معاذ اللہ اللہ نے بھی موت کو چکھنا ہے قرآن میں ہے کتبہ اعلیٰ نفس ہر اللہ نے اپنے نفس پر رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے تو اللہ نے اپنے لیے لفظ نفس استعمال کیا تو جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نفس سے مراد ہر نفس سے ممکن یا ہر نفس سے مخلوق ہے اس لیے نفس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کی ذات داخل نہیں ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ موت آنے کے بعد تو کسی چیز کو چکھنا متصور نہیں تیسرا اعتراض یہ کہ موت تو اس قسم کی چیز نہیں جس کو کھایا یا چکھا جائے تو جواب یہ ہے کہ چکھنے سے مراد ہے ادراک کرنا اور موت سے مراد ہے موت کے متقدمات اور وہ کیفیات جو موت سے پہلے وارد ہوتی ہیں یعنی ہر نفس کو موت سے پہلے آنے والے امراض اور ان کے آلام کا سامنا کرنا ہے اور جن تکلیفوں میں مبتلا ہو کر جان نکلتی ہے ان کا ہر شخص کو سامنا کرنا ہے اور ان کا ادراک کرنا ہے یہ یہاں پر مراد ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال کی خبر دی اور پھر نبی کریم علیہ السلۃ والسلام کے آخری ایام کو بھی ہم اس آیت پاک کے ذمن میں بیان کر سکتے ہیں بہرحال میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورت الانبیاء ہی کی آیات مقدسہ ہیں اور یہ آیات پاک ہیں اکیمن سے لے کر پچہتر تک آیات ہیں تو میں ان کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ توجہ سے ان کا ترجمہ جو ہے پہلے سماعت فرما لے پھر ان میں سے چند ایک کے بارے میں میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں فرمایا گیا ولاق رُشْدَهُ ابراہیم قَبْلُ قبل بِهِ مین اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھے ہو بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں پر مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد جس کے کہ تم پھر جاؤ گے پیٹ دے کر تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم ہے ان میں کہ کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دے بولے کیا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہی فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو پھر اپنے سروں کے بل اونھائے گئے کہ تمہیں خو معلوم ہے یہ بولتے نہیں کہا تو کیا اللہ کے کی سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے تو تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی قلنا یا نہ رکونی برد و سلام اللہ ابراہیم ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیا کر دیا اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی اور ہم نے اسے اسہا کتا فرمایا اور یعقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا اور ہم نے انہیں امام کیا وج اللہ امتن یادونبی امرینا و اوحینا الحم فی الخیراتی و اکامت سلاتی و اتا اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وہی بیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکاۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے ہیں اور لوت کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں تو یہ چند آیات آپ نے سورہ الانبیاء کی سنی ہے دیکھیے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے عطا فرمانے سے متعلق فرمایا گیا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا اپنے قوم کے بتوں کو توڑنا اور بتوں کو توڑنے کی بڑے بت کی طرف نسبت کرنا اور یہ تمام واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور اس کی تفصیل بھی بہرحال کچھ نہ کچھ حد تک ہمیں معلوم ہے قرآن اور احادیث میں تعریض کا استعمال یہ بھی اس زمن میں بحث ہے جو کہ ممکن ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے جو خود کو ظالم کہا تو اس کی وجوہ کیا ہے ان کی وجوہات کیا ہیں حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کو آگ میں ڈالنے کی تفصیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ اللہ سلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کی اس سے متعلق تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا چھپکلی کو مارنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر جلائی ہوئی آگ کے ٹھنڈی ہونے کی کیفیت اور پھر نمرود اور اس کی قوم کا عذاب سے ہلاک ہونا اور پھر دیگر انبیاء کرام کا ذکر خیر تو ان آیات میں یہ سب کچھ ہے کیا کیا بیان کیا جائے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں خاص طور پر جو جلائی ہوئی آگ کے ٹھنڈی ہونے کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے جلانے اور تپش کے فعل کو زائل کر دیا تھا اور اس کی روشنی اور چمک کو باقی رکھا تھا إن اللہ علی وہ ہر شے بے ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے آگ کی اذیت آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی جس طرح جہنم کے فرشتوں کو آگ ذر نہیں پہنچاتی اور جس طرح سمندل ایک کیڑا ہے جو صرف آگ میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایک حائل چیز پیدا کر دی جس کی وجہ سے آگ کا اثر آپ تک نہیں پہنچا اللہ نے آگ سے فرمایا تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے اس کا معنی یہ ہے کہ خود وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کا اثر نہیں پہنچا اور وہ آگ اپنی حالت پر باقی نہیں رہی پھر فرمایا سلامن اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو وہ بھی آگ کی طرح ہلاک کر دیتی ہے اس لیے فرمایا کہ وہ اعتدال کے ساتھ ٹھنڈی ہو اللہ اکبر طبیعہ تو یہ سب باتوں کا بیان ہے جو کہ میرے پاک پروردار از وجل نے ان آیات میں فرمایا ہے پھر اس کے بعد انبیاء کرام آئی کے نام علیہ مسلاط کا ذکر ہے دیکھیے میرا پاک پروردگار افض وجل کس طرح اپنے پیارے نبیوں کا جو ہے وہ ذکر فرما رہا ہے اور اے رسول نوح کو یاد بھی دیئے اس سے پہلے جب انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹرایا تھا بے شک وہ بہت برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور داود اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات میں اس کھیت کو چر لیا تھا اور ہم نے ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم تا کیا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤود کے تابع کر دیا تھا جو داؤد کی تصویر کرتے تھے اور پرندے بھی اور ہم ہی ہر کام کرنے والے ہیں تو یہ آیات ہیں مزید ان آیات میں اللہ تبارک کا تعالی جلا جلالہ ارشاد فرما رہا ہے میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ سماعت فرمائیے فرمایا گیا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 اور زکری کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا ہے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو سب سے بہتر بارش تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یا یا عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کے کی بی بی بے شک وہ بلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس نے اپنی روح پھونکی اور اسے اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے ان حاضی امت کم امت اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے کلئی نہ راجی اون سب کو ہماری طرف پھرنا ہے تو یہ چند آیات ہیں سورت الانبیاء کی ماں وکت آیات ہیں اور ان میں اتنی تفصیل ہے کہ اگر آپ نے صرف ترجمہ ہی غور سے پڑا ہو تو میرا خیال ہے کہ کتنے ہی نبیوں کا ذکر ہے ترجمہ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو کتنے نبیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ان کے واقعات کا ذکر فرمایا حضرت نُ علیہ السلام کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حضرت داود علیہ السلام کی فضیلت میں حدیثیں بھی ہیں پھر حضرت داود علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پاک ان کے احوال ان کے فضائل ان کا وصال فرمانا پھر مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی میں حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ مخصلات کا اختلاف اس سے متعلق میں ایک آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داود علیہ السلام کے پاس آئے ان میں سے ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا مالک تھا کھیت کے مالک نے کہا اس آدمی نے اپنی بکریاں میرے کھیت میں ہانک دی اور میرے کھیت میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ ساری بکریاں تو مہاری ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا پھر بکریوں والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو حضرت داود علیہ السلام کا کیا ہوا فیصلہ بتایا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے سوا ایک اور فیصلہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت والے کو معلوم ہے کہ ہر سال اس کی کتنی فصل ہوتی ہے وہ اس فصل کی قیمت بکریوں والے سے لے لے اور بکریوں والا بکریوں کے بال ان کا اون ان کے بچوں کو بیچ کر وہ قیمت ادا کر دے اور بکریوں کی نسل تو ہر سال چلتی رہتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ یہی ہے حضرت اے اے یہ محمد بن سعد کی روایت ہے اور خلیفہ نے حضرت ابن عباس سے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دیں وہ ان کے دودھ ان کے بچوں اور ان کے دیگر منافع سے استفادہ اور اس عرصے میں بکریوں والا کھیت میں دوبارہ فصل اگائے پتیٰ کہ جب پہلے جتنی فصل ہو جائے تو کھیت کھیت والے کے حوالے کر کے اپنی بکریاں لے لے تو اب اس سے متعلق بہرحال تفصیل ہے لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس سے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے جس میں اجتہادی اختلاف ہوا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق اور یہ مسئلہ تھا کہ بیڈیے نے ایک بچے کو کھا لیا تھا تو دو عورتیں جو تھیں وہ ایک بچے کے بارے میں مقدمہ لے کر آ گئی تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے تو اس سے متعلق بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سید سلیمان علیہ السلام کا اجتہادی اختلاف ہوا تو دیکھیے اجتہاد کون کرتا ہے جو مجتہد ہوتا ہے علامہ محب اللہ بہاری نے ذکر کیا ہے کہ مجتہد وہ مسلمان فقی ہے جو حکم شرعی کا استخراج کرنے کے لیے اپنی تمام علمی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور انہوں نے مجتہد کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے دلائل پر کم سے کم اجوانی نظر رکھتا ہو اور احکام سے متعلق قرآن کی آیات کے معانی فصاحت و بلاغت اور صرف و نحب اور قرآت کی باریکیوں اور اصول استخراج کے علم کا ماہر ہو اسباب نزول نہ منسوخ کا علم رکھتا ہو اس طرح جو احادیث احکام سے متعلق ہیں ان تمام احادیث پر اس کی نظر ہو ان احادیث کی سند پر راویوں کے احوال سے بے اعتبار قوت اور ضعف کے واقف ہو تعدد اسانید کے اعتبار سے متواتر مشہور مستفید اور غریب کے فرق سے واضح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معمولات اقوال میں منشا رسالت تلاش کر کے ان میں تدبی دینے یا نسخ کا فہم رکھتا ہو اثار صحابہ سے واقف ہو اور یہ جانتا ہو کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے کون سے عمل کو آخری عمل قرار دیا کس عمل کو خصوصیت قرار دیا اور متعارض احادیث کی کس طرح توجہ کی جس مسئلے پر اہل علم کا اجماع ہو چکا ہو اس پر مطلع ہو اور جس پیش آمدہ مسئلے کا حل حتن کتاب سننا تأث و جمع سے نہ حاصل ہو سکے اس کو اس مسئلے کے اشبہ و نظائر پر قیاس کر کے حاصل کر سکے ایک متتحد جب قرآن یا حدیث کے متن سے استضلال کرتا ہے تو اس کے استلال کے چار طریقے ہوتے ہیں اس کو کتاب سنت اجماع اور قیاس کہتے ہیں تو یہ مجتہد کی تعریف میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے اب فکا کے حسب ذیل چھ طبقات ہیں مجتہد مطلق مجتہد فل مذہب مجتحد فل مسائل اصحاب تخریج اصحاب ترجیح اور ممیزین تو بہرحال اب ان کی تفصیل میں میرا خیال ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیات میں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں بہت اپنے نبیوں کا ذکر فرما کر ان کی شان کو بیان کیا ہے چنانچہ میرا پاک پروردگار ازل ارشاد فرما رہا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے سورت الانبیاء ہی کی آیات مقدسہ ہیں اور ان میں اللہ تبارک وطالیہ الح نے جو ہے وہ بلکہ سورہ حج کا آغاز ہم کرتے ہیں سورہ حج جو ہے یہ سترویں سپارے میں دوسری صورت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج مکمل جو ہے وہ سترویں سپارے میں موجود ہے اور اس سورت کا نام الحج رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سورت میں حج کا ذکر ہے جیسا کہ ہے کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کر دیجئے لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر قسم کے دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز کے ہر راستے سے آئیں گے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورت الحج کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجدیں ہیں فرمایا ہاں جس نے ان سجدوں کو ادا نہیں کیا اس نے ان آیتوں کی کامل قراءت نہیں کی تو بڑی فضیلت ہے اس کے مکی مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہیں پھر اس کے مشمولات ہیں اور اس سے متعلق اور بھی کافی تفصیل ہے تو چنانچہ میں سورہ حج سے متعلق پہلی دس آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور ان کی جو ہے وہ کچھ تفصیل ان میں سے چند آیات کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ سماج فرمائیں رب پاک فرما رہا ہے یا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے یو مو نہ تز ہلو کلو مرد اما اردا کلو کنو شدید جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ تے کو بھول جائے گی اور ہر گھابنی اپنی اپنا گھاب ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے اور نشے میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سر کی شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عزاب دو راہ بتائے گا اے لوگوں اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور سہراتے رکھتے ہیں رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے جس چاہیں ایک مقرر مت تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھے مرجائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر دار جوڑا اگا لائی اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جگڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن تحریر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب سکھائیں گے ظالی کا بیما قدمت یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا تو یہ دس آیتیں ہیں سورہ حج کی اور جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ایک انسان کی تخلیق کے بارے میں مطلب فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پیدائش مطلب جو ہے وہ کرتا ہے اور انسان کی تخلیق کے مراحل زمین کی پیداوار سے حشر نشر پر استدلال بہت اس سے ہو سکتے ہیں تو دیکھیے کہ یہاں پر پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ بغیر علم کے حشر نشر کے وقوع میں جدال اور جھگڑا کرتے ہیں اور ان کی اس پر مذمت کی تھی اور اس آیت میں اللہ نے حشر نشر کی صحت اور امکان پر دلائل قائم کیے ہیں گویا کہ یوں فرمایا اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک ہے تو تم اپنی تخلیق پر غور کرو جب وہ تم کو پہلی بار عدم سے وجود ملا لا سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا پھر اللہ تعالی نے انسان کی خلقت کے ساتھ مراتی بیان فرمائے ہیں یعنی ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ تمہاری اصل تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ایک تو یہ ہے دوسری صورت ہے کہ انسان کو منی اور حید سے خون سے پیدا کیا اور یہ دونوں چیزیں غذا سے بنتی ہیں اور غذا گوشت اور زمین کی پیداوار غلّہ سبزیوں سے حاصل ہوتی ہیں اور گوشت کا مال بھی زمین کی پیداوار پر ہے اور زمین کی پیداوار زمین کی مٹی اور پانی سے حاصل ہوتی ہے پس منی اور خون مٹی سے حاصل ہوئے لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر فرمایا ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا تو مرد کی صلب سے جو پانی نکلتا ہے وہ نطفہ ہے گویا کہ اللہ نے فرمایا میں نے ہی اس مٹی کو لطیف پانی بنا دیا اللہ اکبر پھر گوشت کا لوٹ رہا وہ مکمل ہو یا ناخص پھر ہم بچے کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں یہ فرمایا گیا تاکہ تم اشد عمر کو پہنچ جاؤ اسے مراد ہے قبل عقل اور تمیز کا اپنے کمال کو پہنچنا پھر تم میں سے بعض لوگ وفاق پا جاتے ہیں بعض ناکارا عمر گنی بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں یہ سب باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں تو پھر دیکھیے اللہ تبارک وطالیہ جلا جلار یہ سب باتیں ارشاد فرما کر کائنات کے امکان سے حچر نشر کے امکان پر بھی استدلال ہو سکتے ہیں اس سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر فرمائی ہیں تو بہرحال اس میں بہت تفصیل ہے اور جو کہ میرے پاک پروردیگار رز اجل نے ارشاد فرمائی چنانچہ صورت الحج سے متعلق چند مزید آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں یہ آیات ہیں آیت نمبر 23 سے لے کر 33 تک تو تقریباً یہ دس گیارہ آئےتیں ہیں ان کو ترجمہ آپ سماعت فرمائیے اور انشاءاللہ شاء پھر اس کی میں کچھ تفصیل ان میں سے چاند ریتوں کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہرے بہیں اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیاں سراہے کی راہ بتائی گئی بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک ساحق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا اور جو اس میں کسی زیادتی کا نہ حق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اور جبکہ کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر سترہ رکھ تواف والوں اور اعتقاب والوں اور رکوس سجدے والوں کے لئے وطاہر بیتیا لطائفین والقائمین والرکع سجود اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وَأَذْدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پھر کے ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لے جانے والے دنوں میں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کے انہیں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ پھر اپنا میل کو کچہ اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بلا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چپائے سوا ان کے جن کی ممان اے تم پر پڑی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا ساجی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گراسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے بات یہ ہے ذالیکہ و میزم شاہ منتقل قلوب بات یہ ہے اور جرا کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تمہارے لیے چوپایوں میں فائدہ ہے ایک مقررہ معیار تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک تو یہ چوبیس تیئیس سے تینتیس تک آیات ہیں سورہ حج کی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہیں بیان کر دی ہیں تلاوت کر دی ہیں دیکھیے اللہ تعالی نے اس آیات میں مومنوں کے انعامات کا ذکر کیا ہے پہلی آیتوں میں آخرت میں کفار کی تین قسم کی سزاؤں کا بیان کیا ان آیتوں میں آخرت میں مومنوں کے چار قسم کے انعامات کا بیان میرا رب فرما رہا ہے پہلا انعام ان کے مسکن کا ذکر ہے کہ آخرت میں اللہ ان کو ان جنتوں میں رکھے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کا لباس ریشم کا ہوگا دنیا میں ریشم مردوں پر حرام کر دیا تھا آخرت میں ان پر ریشم حلال فرما دیا پھر تیسرا انعام یہ کہ مومنوں کو جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرا ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز کا وضو کر رہے تھے وہ اپنا ہاتھ بغل تک دھو رہے تھے میں نے کہا اے ابو حریرا یہ کیسا وزو ہے انہوں نے کہا اے چوزے کے بچے تو یہاں کھڑا ہوا ہے اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تو یہاں کھڑا ہے تو میں اس طرح وضو نہ کرتا میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جہاں تک مومن کا وضو پہنچے گا وہاں تک اس کا زیور پہنچے گا تو اس حدیث میں مومن کو جنت میں زیورات پہنانے کا بھی ثبوت ہے اور نہ سمجھ لوگوں کو ڈانٹنے کا بھی ثبوت ہے اور یہ بھی ثبوت ہے کہ خاصان دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو جو ان کے درمیان معروف ہوں ٹھیک ہے نا جو ان کے درمیان معروف ہوں ایسی باتیں کرنا جو لوگوں کی عقلوں کے خلاف ہوں ان کی عقلوں میں نہ آنے والی ہوں یہ علم نہیں ہوتا یہ تو جہالت کی بات ہے لوگوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کے عقل نہ سمجھے تو مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات کی جنت میں تخصیص کی کیا وجہ ہے ظاہر اللہ کا یہی نام ہے اور اس سے متعلق پھر احکامات بڑے تفصیل سے بیان ہو سکتے ہیں اور پھر اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ پاک سے متعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ سے متعلق فرما دیا ہے اور پھر تعمیر کعبہ کی تفصیل بھی ان آیات کے تحت بیان ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ ندا دے دو یہ کتنا مطلب دیکھا جائے تو کیا ہی بات ہے اس پیارے کلام کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو آواز پہنچانا میرا کام ہے پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگو تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا پس تم حج کرو آسمان اور زمین کی تمام مخلوق نے اعلان کو سنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تلبیہ بڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سائید کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے اللہ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشت میں عورتوں کے رحموں میں تھے اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے انہوں نے کہا لبیک لبیک مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بارہ مرتبہ تو کہا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اب دعا فرمائے ابھی تک تو ایک دفعہ بھی سعادت نہیں ملی حج کی اللہ تعالیٰ اسکے کی لاز رکھے اور ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے مقبول حج کرنے کی توفیق قطع فرمائے حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں سیدت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے سات سمندروں کی گہرائی تک یہ اعلان سنوا دیا لبئی کا اط کا اجبنا ہم حاضر ہیں ہم نے اطاعت کی ہم حاضر ہیں ہم نے قبول کیا اور کیا تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبے کہا تھا اللہ کبیرہ تو بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے اور حج سے متعلق وحر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا تو دیکھیے ندا جو کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں جو لوگ ابھی دنیا میں آئے نہیں اللہ کے نبی ان کو بھی ندا دے رہے ہیں تو رب نے گویا کہ ان کے دل میں یہ الہام کیا وہی فرمائی کہ تمہاری ندا ہم تک پہنچا دیں گے تو جو رسول حیات ہیں جو رسول زندہ ہیں کیا ان کو نہیں پکار سکتے وہ جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو بھی ندا دے رہے ہیں جو ان کا ابھی دنیا میں وجود ہی نہیں ہے تو جن کے سبب سے اللہ نے اس کائنات کو رکھا ہے اس کائنات کو بنایا ہے کیا اس ذات پاک نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا جا سکتا بالکل پکارا جا سکتا ہے پھر دیکھیے انہی آیات میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں شعائر اللہ کی تعظیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوے کے آثار سے ہے تو شعائر اللہ دیکھیں اس سے متعلق یہ بھی فرمایا ہے پہلے ان صفا ول مرو شعائر اللہ تو یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں اور شاعر سے مراد قربانی کے اونٹ بھی ہیں مطلب مناسی کے حج بھی ہیں اولیاء اللہ کے مزارات بھی اللہ میں ہیں تمام چیزیں یہ الحمد شعائر اللہ میں شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے آمین اللہم آمین, ثم آمین وما اللہ عمین غماغل مبین تو الحمد والحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سطرہ سے بارے ہمارے مکمل ہوئے ہیں کل جمعرات کا دن ہے جمعرات کے دن عموماً حاضری ظاہر ہے ہماری نہیں ہوتی کل مغرب سے عشاء جو ہے وہ حاضری اس لیے نہیں ہو پائے گی کہ چند مہمان افطاری کے لیے غریب خانے پر تشلیف لا رہے ہیں تو کوشش میری یہ ہوگی کہ تراوی کے بعد اس سے پہلے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع کے لیے روم دعوت اسلامی کا اوپن ہو تو اس سے پہلے پہلے اٹھارہویں سپارے کا خلاصہ بھی بیان کر دوں تو کوشش بہرحال میری نشا اللہ تعالی ہوگی تو کیونکہ اجتماع غالباً شروع ہوتا ہے تقریباً بارہ بجے کے آس پاس پاکستان کے وقت کے مطابق تو ہمارے ہاں ظاہر ہے ہم تو پونے ساڑھے نو بجے عشاء ہے تو پونے گیارہ بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تراوی سے تو گیارہ 11 گیارہ بجے بھی اگر ہم خلاصہ شروع کریں گے تو ایک زیادہ زیادہ ایک گھنٹے میں ابھی بھی تقریباً مجھے پچاس منٹ لگے ہیں تو پچاس منٹ میں ان شاء اللہ تعالی اس سفارے سے متعلق مختصراً خلاصہ بیان ہو سکتا ہے تو کوشش بہرحال میری ہوگی الحمدللہ مسلمانوں کا یہ مطلب معمول ہے کہ عام طور پر ماہ رمضان المبارک میں وہ اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ بھی نکالتے ہیں آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ فکرانے صدقات خیرات جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں جن دن آپ ملکوں میں ہیں اپنے ذمہ دار اسلامی بھائیوں تک دیں تاکہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو ہے وہ تقویت پہنچ سکے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرے جس پر فطرانہ واجب ہے وہ فطرانہ بھی ادا کرے اس کے علاوہ صدقات اور خیرات بھی آپ بھائی حسب توفیق نکال سکتے ہیں اور اس سے متعلق مصارف متعدد مرتبہ میں عرضی کر چکا ہوں اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھی مدد کریں اپنی قریبی مطلب جو ہیں آپ کے ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں بلکہ قریبی اعزاء رشتہ داروں کا تو پہلا حق ہوتا ہے آپ ان کو بھی مطلب جو قریب قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی مطلب آپ دیں آپ اہل محلہ میں سے بھی اگر کوئی غریب ہے تو اس کی بھی مدد کریں اور خاص طور پر اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو تو خاص طور پر یاد رکھیں یہاں باب المدینہ کراچی میں دو گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ بیچارے غریب ہیں بہت ہی زیادہ غریب ہیں اور ان لوگوں کے کچھ حالات اس قدر نا گفتہ بے ہیں کہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا بیچارے یوں سمجھ لیجیے کہ روٹی اور پیاز کے ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں اور بہت ہی ان کو تکلیف کا سامنا ہے اور ایک تو گرانا ایسا ہے کہ جو بیچارے جن کے مطلب دو بچے ہیں میاں بیوی ہیں میاں تقریباً سمجھیں کہ معذور کا ہے اور بہت انہیں تکلیف ہے ان کی جو ہو سکتا ہے الحمدللہ میں اپنی وساحت کے مطابق بھی ان کی مدد کرتا ہوں تو اگر آپ بھائیوں میں سے ہو سکے تو ان لوگوں کی ضرورت کے لیے مطلب آپ اپنا زکوٰۃ یا فطرانے میں سے یا اس کے علاوہ بھی صاف مال میں سے بھی اگر کچھ آپ مدد کر سکیں تو ضرور کیجیے گا یہ میری آبائیوں آب سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے زکوٰۃ کا مال یا دیگر اموال ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے تو بیچارے مقروض بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ میں سے جو مختصراً تھوڑا سا بھی دے یا جو جس کی توفیق ہو اگر ہو سکے تو ان کی مدد ضرور کیجیے گا اس سلسلے میں آپ جو بھی بھائی مدد کرنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا میں ان اللہ آپ میں سے اگر کوئی بھائی ان کی مدد کریں گے تو وہ اماؤنٹ ان تک پہنچا دوں گا اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر ان اللہ آپ کو بروز قیامت ملے گا اللہ تعالی آسانی فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے اور دعا فرمائے سترہ سپاہے مکمل ہو گئے ہیں اور ہمارے یہاں بابل میں لائٹ کا انتظام انتہائی خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اور میری نیت تو یہی تھی کہ آپ کے یہاں جب ستائیسویں شب ہو تو ہم تیس سپارے مکمل کر دیں اور ماہ رمضان میں شاید ایک دن یا دو دن میری غیر حاضری صرف رہی ہے اور کوشش میری یہی تھی کہ مطلب سلسلہ ہو جائے لیکن کچھ لائٹ کی وجہ سے پرابلم ہوتی رہی ہیں تو ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی تھی جب میں ترابی بڑھ کر آیا جیسی ہی آئی ہے تو میں الحمد للہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی میری اور شکر اللہ تعالیٰ کا یہ سترہ سپارے مکمل ہو گئے کوشش یہ ہے کل 18 ہو جائے اور اس کے بعد پھر دو دو سپارے ہم چلائیں روزانہ اور 26 ستائیس تاریخ تک کوشش کر کے مکمل قرآن کا یہ خلاصہ جو ہے وہ بیان ہو سکے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک یہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ کابش ہے تو اللہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے آمین تو آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے دعاؤں میں مجھ گناہ گار کو بھی یاد رکھیں دیکھیے دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے ہمارے ہاں آج اٹھارہواں روزہ تھا شاید آپ کے یہاں انیسواں روزہ ہوگا دوسرا اشرہ مغفرت بھی رخصت ہو گیا آہ ایک دن باقی ہے چند لمحات سمجھ لیجئے کہ چند گھنٹے باقی ہیں یہ تو مہمان مہینہ ہوتا ہے اس نے مقدس مہمان مہینے کا واقع تن دیکھا جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا اور چلا جاتا ہے اب صرف دس گیارہ دن باقی ہیں اور پھر ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا اور پتہ نہیں ہم کیسے روزے رکھ رہے ہیں کیسے عبادت کر رہے ہیں رب کی بات میں قبول بھی ہیں یا اللہ نہ کرے کہ منہ دے ہماری جائیں یہ علمیہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے اللہ ہمارے ان لوگوں کے روزوں کے صدقے میں روزے قبول فرمائے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں نمازیں اللہ قبول فرمائے جن کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں عمر گزر گئی ہی رمضان ہوتے دعا کریں کہ کاش مکہ میں مدینے میں رمضان ملتا روزے کی حالت میں طواف کرتے خانہ کعبہ کا عمرہ کرتے صحیح کرتے صفا مربا کی کیا بات ہے سحری کا اختتام بھی زمزم شریف سے کرتے افطاری بھی زمزم سے کرتے بلکہ افطاری تو سرکار علیہ السلام کی قدموں میں ریاض الجنہ میں کرتے اللہ تعالی بہر زندگی عطا فرمائے تو اللہ تعالی اگلے سال رمضان نصیب فرمائے مکے میں اور مدینے میں آپ تمام بھائی اپنے لیے بھی دعا کریں مجھ گناہ گنازار کے لیے بھی کریں اللہ اکرم فرمایا میں تو مجھے پھر اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہے تو جمعرات لیکن میں کوشش کروں گا کہ تراویح کے بعد آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش ہو سکوں اور تراویح کے بعد اٹھارہواں سوارہ میری ہے کہ کل میں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو جو ہے اس کا بھی خلاصہ بیان کر سکوں اور جو ذاتی طور پر درخواست کی ہے آپ سے ایک دو غریب گھرانوں کے لیے ان کے لیے بھی آپ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ کار خیر میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر تو وہ ایک ناز شریف ہے نا مدینہ یاد آیا ہے در اقدس پہ وہ نعت ہم سنتے رہتے ہیں اکثر وہ کس کے شیل بھائی آپ کے پاس ہے نعت وہ تو ایک ناز شریف ہمیں سنا تو پھر ہم رخصت ہو جاتے ہیں دریاس پہ ہال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اس طرح ہے وہ آئی لائک نعت نا بھائی آپ کے پاس ہے یہ, یہ ناز شریف تو جی جی وہ در اکدس پہ ہال دل سنانا یاد آتا ہے تشریف لائیے میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کو آپ پھر آئیے <سؤال> بات فرماتے ہیں شاد ہے وہ میں تو <خَلِين> ترجمہ کنزوری مان اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اڈ وجل کو معلوم ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس آیت کریمہ سے درس حاصل کریں اور اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں دینا سیکھیں تو ٹیلی ٹیلیفونک سوال میں پوچھا یہ تھا کہ ڈیگ چڑھانا بہتر ہے یا کتابیں دینا اب اس میں ثواب زیادہ ہے اس کا تو میں کیا فیصلہ کروں گا کھانا کھلانے کے بھی اپنی جگہ فضائل ہیں کہ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والے عام میں سے کھانا کھلانا دل کی سختی دور کرتا ہے کتابیں دینے کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے کھانا کھلانے میں ریا کاری کا چانس زیادہ یوں ان مانو کرے کہ جب دے کے چڑھائے گا پبلک جمع ہوگی تو لوگ ارے اس کیا دعوت ہے بڑا دلیر آدمی ہے گیارہویں سے ریتی گیارہ دیگے پکاتا ہے ایک سو گیارہ دے کے چڑھاتا ہے اب وہ گیارہ دیگوں کی قیمت کی ہے ایک سو گیارہ دیگے سے جیسا بھی ہو بوڑھے بیل کا حساب کتاب یا بیل بھی نہ ہو تو بہرحال یہ کہ وہ ایک فگر وہ دھوم دھام سے پبلک جمع ہوتی ہے اور بڑا لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور مزے کو مزہ آ ہے تو انما نملہ معلوم ان نیت رعایتی نیت نہیں ہے تو سادہ گزا کھلائی تب بھی جائز ہے لیکن یہ جب سرکار کے نام پر یا بزرگوں کے نام پر کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو عمدہ کھلانا زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو سادہ تو ٹھیک ہے خود سادہ کھو ان کو امکو اچھا کھلاؤ اپنی جیب سے پلے سے اللہ رسول کی رضا کے لیے تو نام خدا پر سے قربانی کا جانور اچھے سے اچھا افضل ہے مستحب ہے کہ عمدہ جانور قیمتی کیم ہو اور گوشت بھی اس کا اچھا ہو عمر کے اعتبار سے بھی وہ بڈھا نہ ہو کہ بڈھے کا گوشت اتنا اچھا نہیں ہوتا تو لے کہ اچھے میں اچھا اچھی کوالٹی کا وہ میں نے آپ کو اپنا جذبہ بتا دیا کہ بہترین جانور بہترین منڈی سے قیمتی جانور راہ خدا میں زبہ کر کے بار کا رسالت میں نظر کیا جائے کاش نصیب ہو جائے اللہ تعالی معمولات اہل سنت میں سے میں نے تو کئی بار کہا کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نوازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہی ہیں بعد میں نیازی نماز فرد ہے نیاز مستحب ہے. ایک شباب کا کام ہے ابر مستحب ہے نہیں کرے گا تو گناگار نہیں ہے اگر کرنے والے کو برا بنا کہے گا تب گناگار ہے نیاز کہنے نیاز کرنے کو گناہ کہے گا یا گناہ سمجھے گا یا ناجائز کہے گا تب گناگار ہے اس لیے کہ شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا اللہ رسول نے جس کام کو حرام نہیں کہا اس کو تو حرام کہنے والا کون ہر یو آپ کیوں حرام کہتے اس کو آپ کہیں گے آپ کی پکڑ ہے جی ہاں آپ کی پکڑ ہے آخرت میں آپ پھنس جاؤ گے جواب نہیں بن پڑے گا تو نہیں کرنا ایک آدمی زندگی میں کبھی بھی نیاز نہیں کرتا ایک بار بھی زندگی میں جس نے نیاز نہیں کی اس کی کوئی متوں کو سزا نہیں ہے زندگی بھر زندگی بھر نیاز کی اور ایک بار گھوم گئی اور اس نے کیا نیاز کرنا ناجائز ہے کہہ دیا اب اس کی پکڑ ہے کہ اس نے اسلام کے حلال کردہ کو حرام کہا یعنی شریعت پر افترہ باندھا شریعت پر اس نے طعمت رکھی اللہ رسول پر اس نے رکھی کہ اللہ رسول نے اس کو منع کیا ہے حرام کہنا کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کو ذریعہ حرام کہے سکتے ہیں اللہ رسول نے جس کام کو حرام کی کہا ہم اس उस کی اس کو آگے بڑھاتے حکایت کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے نہ کوئی عالم اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہے کسی الاال کو ہمارا سوال ہی نہیں ہے کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے ہم لوگ کو شریعت کے پابند ہیں شریعت ہماری پابند نہیں ہے نہ ہوگی تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے اور دل بھی بہت سوچ سمجھ کر اس کو بھی سوچنے کی اجازت دی جائے کہ دل میں بھی اگر حلال کو حرام سمجھ لیا تب بھی پھنسے گا تو نیاز کیا ایسا یہ اگر عام آدمیوں کی ہم یہ عصال صبح کا کھانا پکاتے ہیں اس کو فاتحہ بولتے ہیں فاتحہ کا کھانا اور جب کسی بزرگ سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے ایسا کی تو اس کو ادب نیاز بولتے ہیں دونوں ایک ہی چیزیں عید مانو جیسے یوں کہیے کہ کوئی بڑا آدمی آئے گا تو ہم کیا بولیں گے یہ تشریف رکھیے اور کوئی بچہ آئے گا تو بیٹھ جا مانا ایک ہی ہے مقصود دونوں کو بٹھانا ہے اس کو بولا تشریف رکھیے اس کو بولا بیٹھ جا تو دونوں کی حیثیت کے حساب سے ہم نے الفاظ استعمال کیے مانا جبکہ ایک ہے فاتحہ کا کھانا اس کے معنی بھی یہی یہ ہے اور نیاز کا کھانا اس کے بھی مانا یہی یہ ہے نیاز فاتح, دونوں ایک فات الفاظ کا فرض بایو ڈھونڈ رہے گا رسالہ دے یا کیا دے رسالا دے رسالے بانٹے کتابیں بانٹے ہاں ان کو چاہیے کہ اگر یہ نیاز کرتے ہیں تو نیاز کو برقرار رکھیں بے شک کچھ کمی کر دیں اس میں 50-50 کر دیں آدھا آدھا کر دیں آدھی کا نیاز کریں اور آدھی رقم سے رسالے بانٹیں کتابیں دیں طلبہ کو یا عوام کو جیسے اپنے مکتبد المدینہ کے رسالے الحمدللہ للہ سستے بھی ہوتے ہیں اور اگر کسی اس کے رسالے ثواب کے لیے آپ چھاپنا چاہیں تو اس کی بھی سہولت مکتبد المدینہ دیتا ہے مثال کے طور پر وہ, وہ اسپاٹ کی نیاز آپ کرتے ہیں تو اس میں سے رقم بچا کر آپ رسالے کے لیے ترکیب بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کو گوشت برائے ایسال ثباب گوشت کا نام ڈال کر آپ چاہیں گے تو آپ کا ایڈریس بھی ڈال دیں گے اس میں تو یہ چھاپ کر پرچہ لگا کے آپ کو رسالے دے دیں گے تو اس طرح یہ کیا تسلی بھی ہو جائے گی گوشت پاک کے نام تو یہ تو ڈلنا ڈلوانا چاہیے پرچہ چا. کہ یہ رسالے برائے ایسال ثباب گوش آدم برائے اصال ثباب غریب نواز برائے عیصا الحاب امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خان برائے اصعال صحاب خلفا راشدین برائے عیصع صحاب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم یہ ڈالنا چاہیے تو اس سے کیا ایسا الباب کا پڑھنے والے کا ذہن بنے گا یہ بھی پتا چلے گا کہ مکتب المدینہ عیسالیہ صحاب کے لیے بھی ترکیب بنا دیتا ارسان ہوں گی رسالا چھپائیں کتاب چھپائیں بڑی کتابیں لیں چھوٹی کتابیں لیں حسبیں حیثیت اور اس میں حسال ثباب کا پرچہ دلوانے اپنا نام پتہ دلوانا چاہیں تو بھی ڈلوا سکتے ہیں کوئی حرض نہیں کا انتقال ہو جائے تو اس میں بھی پندرہ با ماں کا باپ کا دادا کا جس کا نام دلوانا چاہیں انتقال ہو جائے تو تھوڑا جوش بھی ہوتا ہے اسال ثباب کا تو ایسی صورت میں اس طریقے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جس کی آپ فوتگی ہو جائے اس کو ترغیب دلائیں اس میں آپ کو ثواب ملے گا کہ یار وہ نماز کی کتابیں یا مدنی پنسورا یا فلاں رسالہ بے شمار رسالے اپنے کم خرچہ کرنے والا تو تھوڑے سے رسالے بھلے وہ ترکیب بنا دے دو چار سو پانچ سو ہزار سو تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ ترکیب دلائیں گے تو وہ جلدی تیار ہو جائے گا تو بعد میں آپ جائیں گے تیجے کے بعد تو شاید وہ جلدی تیار نہ ہو یہ, یہ نفسیات ہے ابھی تین دن میں تو یہ پہلے دن تو بہت روئے گا آواز بیٹھ جائے گی تو شاید آسو سے روئے گا تیسرے دن بالکل یعنی خاموش غم کی تصویر ہوگا چوتھے دن مسکرائے گا پانچویں دن ہنسے گا چھٹے دن کہہ مارتا ہوگا یہ ایک نقشہ کھینچا کیونکہ وہ ہر وقت غم رہتا نہیں ہے دادا شادی آدمی ہوتی ہے فنکشن بھی ہوتے سبھی اسی گھر میں ہوتے ہیں جس گھر میں کل میت کی اور آ شور تھا تو اس لیے جلدی عیسائی راضی کرنا ہے فوراً سے پیش کر میت گھر میں پڑی ہے اور اس کو بولو کہ یار جلدی جلدی اشانے سے یہ کر ڈالو وہ کر ڈالو یوں کر ڈالو تو شاید وہ جوش میں آ کر ترکیب بن جائے پارٹی ہو مسجد بنوا لو مسجد خدام المساجد مجلس سے اپنی اس سے ترکیب بنوا لیں ان کی کہ یار تمہاری امی کے نام پر مسجد بنوا لو تو اس طرح ان کا بھی بھلا ہو جائے گا آپ کو بھی خواب ملے گا رشتہ والے ڈٹیں گے یا مسجد بنے گی تو ایک روپیہ بھی میری جیب میں نہیں جائے گا نہ آپ کی جیب میں جائے گا نہ کسی دعوت اسلامی والے کی جیب میں جائے گا سب انداز جو دین کی خدمت ہے انڈر اسٹوڈینٹ سب آپ کی ہرس ہونی چاہیے لالچ ہونا چاہیے یار <تصفح> وہ <تصفح> اگر یہ اپنا ہے جو قلم چند بنا تک تو یہ جو لوگ نیاز کو یا کسی کو ناجائز کہہ دیتے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے تو ان کی اطلاع کے لیے ان کی تفہیم کے لیے بڑی حاضری کے ساتھ اور آخرتی بہتری اور ہمدردی کے ساتھ عرض ہے کہ وہ پُرانے پارٹی اس آیت کو پیش نظر رکھیں جب بھی پھٹ کر کے کسی کو ناجائز کہنے کا جی چاہے کسی کام کو تو وہ غور کر لیا کریں چنانچہ پارہ چودواں سورت النحل آیت نمبر ایک سو سولہ ولا تقولوا ku bim walaulu ل na si fu al si na dut ng ka bi ba haada میرے آکا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شیر رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرا آساک ترجمہ قرآن کنز المان میں اس کا ترجمہ کچھ لوں کرتے ہیں اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا کیونکہ پرانے پاک نے کتنے سخت الفاظ میں اس کی مطلب ہے کہ کہا سرزنش کی ہے جو بات بات یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے اپنی مرضی سے کہتے رہتے تو یہ افطرا ہے تومت ہے اللہ اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھنا ہوا کہ اللہ نے حرام نہیں کیا تم نے حرام کر دیا تو چنانچہ اس کی تفصیل میں حضرت سیدنا صدر الفاظل محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بات چیزوں کا حلال بات چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دیا کرتے تھے اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ عز و جل پر افتارا فرمایا گیا کہ یہ اللہ پر توبہ تھے جھوٹ باندھنا ہے آج کل بھی جو لوگ آپ یہاں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں، آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام پتا دیتے ہیں جیسے میلاد شریف کی شیرینی فاتحہ گارہویں ارس وغیرہ اصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں وارد نہیں ہوئی شریعت نے جن کو حرام نہیں کہا ہے انہیں انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرن حرام ہے اللہ تعالیٰ پر افتراح کرنا ہے یعنی اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا ہے واللہ تعالی علم و و تعالیٰ وسلم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی جس طرح آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اصال ثواب کے لیے کچھ بدنی تو لا مقتد المدینہ کے رسائل بھی لیے جا سکے تو ایک ثواب کا میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جامع المدینہ کے جو ہمارے طلبا ہیں ان میں فی طالب علم جو ہم اخراجات اخواجات نکالے کا مو بیچ تو بہت انیس سالانہ ہے ایک طالب علم کا خرچہ انیس سالانہ, سالانہ سالان ہے سالانہ انیس ہزار سالانہ ہزاروں ہزاروں طلبا اسلامی بھائی ہمارے جامع المدینہ میں پڑھ رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کے لیے یا والدہ کے لیے یا کسی بھی مرحوم کے لیے بلکہ آپ تو یہاں پہ فرما کے گے کے لیے بھی سارے سہب کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے تو اس طرح اگر یہ بن جائے کہ جناب میں سال کے بارہ طلبا کا اخراجات میرے تو یہ کتنا زبردست ثواب جاری ہے کہ یہ طالب علم پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتا عالم بنے گا انشاءاللہ تعالی اور اللہ نے چاہے تو دین کی خدمت ہوگی کتنا زبردست ثواب جان سکتا ہے اور اسے جامع المدینہ کی بھی مطلب وہ نامینہ جس کو کہتے ہیں دین کے کام میں ایک حصہ لینا بھی ہے اسی طرح جو مس المدینہ میں حساز ہیں ان کی ترکیب بنا لی جائے اور بھی زیادہ اسلامی کے کئی ایسے اخراجات ہیں جیسے جیلوں میں تو جیلوں میں بیریکس بنائے جاتے ہیں جیلوں میں بھی مساجد کی ترکیب ہوتی ہے مدرسے کی ترکیب ہوتی ہے اس طرح کہ کوئی کسی کا ذہن بنے گا میں اس سال ثواب کی ترکیب بناو کیونکہ دعوت اسلامی میں بھی اس اسال ثواب کے حوالے سے اور ثواب جاریہ کے حوالے سے اتنے مواقع موجود ہیں کہ اگر کوئی اسلام میں کرنا چاہے وہ پہلی ترکیب بن سکتی ہے بش بےخصوص جامعت المدینہ کے حوالے سے میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بھی یہ دعوت ہی دوں گا کہ اس طرح جاوید مدینہ کے حوالے سے چاہیں تو اس سال ثواب کی ترقی بنا لیں اپنے ثواب کے لیے کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا انیس ہزار روپے سے زیادہ قیمت بھی نہیں ہے ایک طالب علم کے خرچے کے حوالے سے لکھا جا سکتا ہے الحمد لیکن, لیکن, لیکن دینے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ ہر نیک اور جائز کام میں سرف کرنے کی اجازت دیں ورنہ اگر قید لگائے گا نا کہ طالب علم پر خرچ ہو تو پھر وہ دوسرے کاموں میں کیسے استعمال کیا یہ مجلس کو بہت اس میں کیوٹ اور احتیاط رکھنی پڑے گی کہ وہ صرف اور صرف طالب علم ہی پر خرچ ہو دیگر کاموں پر خرچ نہ ہوتا ہے کہیں استعمال ہو جانا بس یہ کہ ہر نیک اور جائز کام میں جب بھی چندہ دیں دعوت اسلامی کو تو یا کسی بھی ادارے کو دیں تو ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت دینی انصب ہے کہ اس سے وہ دوسروں کے بھی گناہوں سے بچنے کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں ورنہ وہ طالب علم کے لیے بھلے آپ دیں تو پھر وہ ان کو مجلس کو یہ سہمت کرنی ہوگی کہ وہ صرف اسی تا ایک طالب علم پر خرچ کریں اب ایک فکس نہیں ہوگا طالب علم ہزاروں ساتھ پڑھتے انڈر اسٹوڈینٹ تو وہ ایک ایک پر خرچ نہیں ہوگا ایک کے لیے کھانا نہیں پکے گا سبھی کے لیے ساتھ پکے گا کتابیں سب کی ساتھ آئیں گی اچھا اس میں استاد کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کا بھی ایوریج نکالا ہوگا تو یہ ہے تھوڑا یہ ساری پیچیدیاں جو ہمیں دینے آئے گا اس کو سمجھانا آسان نہیں اور سمجھائے گا بھی کون سمجھا بھی نہیں سکے گا وہ تو جزا اللہ کر کے رکھ لے گا ہم ایک طالب علم پر خرچ کریں گے وہ طالب علم کون سا وہ چلو وہ تو فکس نہیں کرے گا یہ لیکن یہ کہ بس ایک یہ, یہ ہے کہ کروڑ ہا کروڑ روپیہ داوتستانی کے اخراجات ہیں تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرما دیتا بھائی بھی آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا خیال کریں رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں زکاٹ فطرات وغیرہ کی ترکیب ہے فطرہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے لوگ دے ہی دیتے جو پہلے ٹیبل نظر آتا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے یا مدنی مرکز کی ترکیب سے اسکائی بھائیوں کی ذمہ داروں کی ترکیب سے جتنے زیادہ دستے پہلے گے نا اتنا فطرہ زیادہ ملے گا خوب بستے لگا کہ یہ موقع بہت اچھا لوگ بس دے دیتے ہیں اور آپ انفرادی کوشش کر کے جلدی بھی لے سکتے ہیں ابھی بھی لے سکتے ہیں عید سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے آج بھی لے سکتے ہیں فطرہ دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو اس طرح فطرے اکٹھے کریں زکوۃ اکٹھے کریں تو زکوٰۃ فطرہ یہ شرعی ہیلے کے ذریعے شریعت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے بے میں شن بھی دیں تو اس کا استعمال اپنی جگہ پر اس کی تکیب ہوتی ہے اور آپ نے یہ بھی ابھی بتایا کہ مدنی چینل بھی ہم بغیر اشتہار کے چلا رہے ہیں روزانہ ہم نے آمدنی کا کوئی ذریعہ اس میں ایسا رکھا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے لیے محبت اور یہ اسلامی بھائی اور جو ہیں وہ ہمیں اسے مالی مدد کرتے ہیں ارے انہیں کے تعاون سے مدنی چینل چلے گئے دعوت اسلامیہ ہر کام چندے سے چل رہا ہے جس پہ نے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی چندے کی ہے کروڑوں کروڑ روپے کی بنی ہے یہ اچھا پھر یہ مدنی چینل جس میں دنیا بھر میں اسکائی بائک دیکھ رہے ناظرین اس میں ایک روپیہ بھی ان کو آمدنی نہیں ہے سارا چندہ مخیر اسکائی بائٹ دیتے ہیں اس کے ذریعے چل رہا ہے اللہ کرے گا چلتا رہے گا انشاءاللہ ملتا رہے گا تو یہ مدنی چینل ہے نا یہ پیسے کھاتا نہیں ہے پیسے پیتا ہے جیسے وہ اپنے بولتے ہے نا وہ کار یار یہ کار تو پیٹرول پیتی ہے یعنی بہت زیادہ پیٹرول جس میں استعمال ہوتا ہو اس ماہرہ ہوتا ہے کہ پیٹرول پیتی ہے تو یہ عام آدمی مگر چینل نہیں چلا سکتا عام اس کے تو ماہرین ہوتے ہی ہیں ان کی تنخواہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ وہی اس کو کر کے بناتے ہیں اس کے چلاتے ہیں اس, اس کے اخراجات اس پچاس پچاس لاکھ اسی اسی لاکھ ستر ستر لاکھ کی ہوں گی ایک سے قیمتی مشینیں کیمرے بہت یعنی کہ کیا بولوں میں بہت بہت بہت دیر میں اتنی رقم اس میں لگی ہے کہ کبھی میں نے اتنی رقم اپنی زندگی میں دیکھی نہیں ہے اتنی لگی ہوئی اور مسلسری نوٹیں پی رہی ہے میرا خیال تھوڑی دیر اپنے بولتے ہیں بیس پچیس ہزار روپئے اس خرچ ہو جاتا ہے ایک مدر اس سے زیادہ ہوتا, ہوتا آج لاکھ سے بھی زیادہ یہ تھوڑی میں ڈیڑھ دو گھنٹے بولتا ہوں پچاس سے زیادہ ہوتا ہوگا ابھی جو پوڈیشن ہماری چل رہی ہے ساٹھ ستر ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہوگا اتنی ایک لاکھ دو لاکھ یہ مطلب مختلف اوقات میں مختلف وقت ترقی ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ مدری چینل اس کے فوائد بے حد و بے شمار اس کے اخراجات کی بھی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی آپ کے سامنے پوچھ مدنی چینل والے بھی دیکھ رہے ہیں تو so, جب بھی تو یہ مدنی چینل یہ دوسرے چینل جو ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ پر چلتے ہیں اور وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی اس کی سیکنڈوں کا حساب ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتی ہے مگر ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہمیں کرنی نہیں ہے ہمیں بس وہ استائی بھائیوں کے کو سواپ کمانے کا موقع دینا ہی سمجھ لو کہ کماؤ نہ جانے کتنے غیر مسلم اس سے مسلمان ہو رہے ہیں کتنے بے نمازی نمازی بن رہے ہیں کتنے گناگار نکو کار بن رہے ہیں الحمدللہ للہ آپ سنتے رہتے ہیں مدنی بہار یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی حوالے سے ایک بڑی پیاری باہر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی کیا بات ہے اس کے ذریعے بھی مسلمانوں کی اصلاح کا سامان ہو رہا ہے چنانچہ باب المدینہ کا کی ایک اسلامی بہن کا کچھ اس طرح بیاں ہے کہ پہلے پہل میں پردہ نہیں کرتی تھی پھر حمد عاوت اسلامی نے مدنی چینل کا عظیم تحفہ عطا کیا دیکھنے کی برکت سے میں اور میرے بچوں کی ابو نماز کے پابند ہو گئے ایک دن مدنی چینل پر پردے کی اہمیت کے موضوع پر سنو دوبارہ بیان جاری تھا میرے بچوں کے ابو نے جب وہ بیان سنا تو اتنے متاثر ہوئے کہ مجھے مدنی برقع پہننے کی ترغیب دلائی اور بلا ضرورت بازار وغیرہ جانے سے بھی ع کر دیا الحمدللہ للہ صبح دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی برکت سے مجھے بے پردگی سے توبہ نصیب ہوئی ہو الحمدللی. اور اب میں کوئی دیدہ زیب غیر مردوں کو متوجہ کرنے والا یا معذ اللہ ننگا سر رکھنے والا رسمی برقع نہیں بلکہ شرعی پردے کے مطابق صرف اور صرف مدنی برقع پہنتی ہوں میرے جس کا در نہ بہن سبھی مدنی برکھا پہنے تم دنانا مدنی مدینہ یہ مدن باہر کہاں ہے یہ باہر کس کتاب میں بتائے یہ باہر اس کتاب میں ہے وہ کتاب جب منظری عمدہ آئے گی وہ اس کی باہر بھی دیکھیں گے یعنی وہ بہار غیرت کی تباہ کریا اس میں اتنی مدنی بہاریں اتنی مدنی بہاریں بس یہ مدنی بہاریں دیکھ دیکھ کر مدنی مدینہ مدینہ ہوتا چلا جائے گا ان شاء اللہ چلے پھر اپنے عزم کا بھی اظہار کریں غیرت کے قلعہ جنگ غیبت خلاف جنگ عقیبت کے خلاف جنگ نقیبت کریں گے نقیبت نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بابا قیمت پڑھنا بھی نہیں چاہیے نا بالو قبت بڑے ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں غیبت بڑے مکتو بھی بیچتے ہیں قیبت پڑھنا بھی اور لکھنا بھی ہاں لکھ کر بھی غیبت تو ہو سکتی ہے ایس ایم ایس میں تو بس بہت کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرم تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں اسلامی بھائی ہیں مختلف مقامات پر جو موتقف ہیں یہ اکاؤنٹ نمبر بارہا مدنی چینل پہ دکھایا گیا ہے بتایا جاتا ہے ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی اکاؤنٹ نمبر ون ٹریپل زیرو ٹو سکس زیرو ابھی زکوٰۃ فطرا صداتے واجبات وغیرہ یہ اس اکاؤنٹ میں داخل کرائے ون ٹریپل زیرو ٹو سکس زیرو اور نفلی صدقات جس کو ادب ڈونیشن کہتے ہیں اس کے لئے اسی بینک میں اکاؤنٹ نمبر ون ٹریپل زیرو ٹو سکس تھری بینکنگ کا نظام آن لائن ہے آپ جس شیئر میں بھی ہیں, بینک میں جائیں اور اس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں میری رقم بھیجوا دیں انشاءاللہ شاء ایم سی بی کسی بھی برانچ میں جا کر آپ اپنی رقم جمع کرا لیں یہ رقم انشاءاللہ تعالی اس اکاؤنٹ میں آ جائے گی توجہ اس بات میں بھی جاؤں گا کہ صرف صرف انہیں اکاؤنٹ میں اپنی رقم جمع کرائیں مدی مرکز کی طرف سے کسی اور اکاؤنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے مدنی مرکز کی طرف سے کسی اور اکاؤنٹ کا اعلان نہیں ہے دعوت اسلامی کے نام سے صرف اور صرف اسی اکاؤنٹ نمبر جو بھی بیان ہوا اس اکاؤنٹ نمبر میں اپنی رقم جمع کروائیں مدنی مرکز کی طرف سے کسی بھی اکاؤنٹ کا اس کے علاوہ کہیں کسی ذریعے بھی اعلان نہیں ہے مدنی چینل والے ناظرین ابھی مدنی چینل کی سکرین کے اوپر اکاؤنٹ نمبر وغیرہ یہ سب آ رہا ہوگا دعوت اسلامی کے نام سے اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم جمع کروائیے ہو سکے تو ماہانہ بھی جمع کروائیے رمضان کے بعد بھی ذہن بنا لیجئے انشاءاللہ شاء کچھ نہ ماہانہ رقم ہم مطلب اس اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اس سے خوب کو برکتیں ملیں گی ابھی امین سنت نے اللہ کی راہ خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کو پورا سال پانے کے لیے بھی وقت و وقت اس اکاؤنٹ نمبر میں ہر اسلامی کا اہمیت کرے بلے آپ کے پاس سو روپے ہیں ایک سو بارہ روپئے ہے بارہ سو روپے ہے بارہ ہزار روپئے بارہ لاکھ روپے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں اور صرف اسی اکاؤنٹ نمبر میں اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے جو بھی زکات فطرہ وغیرہ ہے وہ دیں لیکن جب اکاؤنٹ نمبر میں جمع کروائیں پیسے تو جو اکاؤنٹ نمبر مدنی چینل کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے صرف اسی اکاؤنٹ نمبر میں اپنی رقم جمع کروائیں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا رکھ رت کی برکت عطا فرمائے امیر انشاء اللہ ہمیں اللہ اللہ اللہ اللہ بنگر یہاں پر آ رہی ہے کتاب لیبت کی تباہ اس کے لیے تیاری کر لیجیے خریدنے کی خرید کر پڑھنے کی وہ بھائیوں کو دیگر کو پڑھانے کی تقسیم کرنے کی انشاءاللہ گھر گھر پہنچانے کی فرد فرد پہنچانے کی سرد فرد, فرد پڑھانے کی یہ ساری اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے تمام ادنی سینا کے ناظرین انشاءاللہ عز ان شاء اللہ حبیب سوال سناتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضور آپ کا مدری مذاکر مدری چینل پہ دیکھتا ہوں تو ان بہت دل خوش ہوتا ہے تو آپ کا جو رجوع کرنا ہے نا یہ رجوع کرنا یہ میں نے فرسٹ इससे دیکھا दिल बहुत اس سے دل بہت مطمئن ہوا جو ہم کبھی درخت دیتے ہیں تو درخت کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو ہماری دھاس بن گئی الحمد للہ امیر سنت تو یہ انداز ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آیا سوال تو نہیں کیا سوال نہیں ہے یہ ترغیب ہے ہم سب کے دی ہے یعنی اس سے یہ الحمدللہ للہ پتا چلا ہے کہ اس طرح کے عمل سے وہ پوزیشن اچھی ہوتی ہے اور بھائی یہ دعا کر دیجیے کہ پوزیشن کے لیے رجوع نہ کیا جائے تو توبہ کرنے سے پوزیشن اگر خراب ہوتی ہے تو صحیح ہے جس کی ہوتی ہوگی توبہ سے تو پوزیشن بڑھتی ہے الحمدللہ وہ ہماری گجراتی گجراتی ہم نہیں مہمان ہیں لیکن گجراتی سے قریب ہیں تو گجراتی میں کہتے ہیں نمیوں کے اللہ نے گمیوں نہیں جو جھکتا ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے اللہ تباہ کو جب بھول ہو جائے تو توبہ کر لینا چاہیے توبہ کرنا یہ یعنی کہ یہ تعجب اس لیے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ میں رجوع کرتا رجوع میں نے توبہ میں رجوع کر لیتا ہوں توبہ لوگوں کو تعجب ایسا ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کرنی چھوڑ دیے ایسا لگ رہا ہے ورنہ یہ تو ہمارے اسلاف ہمارے اکادر سے ثابت ہے بالکل کئی بار مت ثابت ہے اس میں کا تو اگر غلط نکل جائے تو رجوع کر لیتے ہیں حضرت سیدنا حسن بن زیاد سیاد رحمت ال علی رحمت اور ابیل بات یہ اپنے بہت, بہت بڑے بہت بڑے عالم ہوئے یعنی اتنے بڑے عالم ہوئے کہ یہ کوفے کے امام اعظم کو انیپا رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آپ شاگرد تھے ان کی حکایت ہے کہ ایک بار ان ان کا کے پاس کوئی آدمی آیا فتوا لینے کے لیے اور شاید یہ میرا خیال کے درجے پر تھے مجتحد تھے تو ایک مسئلہ کو پوچھنے آیا آدمی تو مسئلہ تو بتا دیا اس کو جب وہ چلا گیا پھر خیال ہوا کہ نہیں میں نے مسئلہ ان کو غلط بتا دیا اب یہ بے چین ہو گئے کہ میری غلط یہ ہو گئی مسئلہ میرے منہ سے غلط نکل گیا اب کیا ہو تو اب پہلے آج کل کی طرح میڈیا نہیں تھا اور کمیکیشن آسان نہیں تھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک آدمی کو اجرت کر لیا آدمی اجرت پر رکھا وہ آدمی گدھے پر سوار ہو کر یا خچر پر سوار ہو کر اعلان کرتا پھرا کہ فلا دن کسی نے حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسئلہ پوچھا کر فلا مسئلہ پوچھا تھا وہ مہربانی کر کے ان سے واپس ملاقات کر لے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ یا دو الگ الگ واقعات ہیں یا کسی کو کسی نے اور اس طرح رواج کیا کہ خود وہ شہر کے بالکل یعنی کہ وہ جو داخلہ گیٹ ہوتا ہے جس کو اپنے کیا بولتے ہیں ٹول پلازا گیٹ وے تو وہاں پگ پر جو تھی اس پہ کھڑے ہوئے اور ہر ایک کو یہ اعلان کرتے رہے کہ میرے سے تھوڑا دن کسی نے مسئلہ پوچھا تھا اور میں نے اس کو جواب غلط دے دیا تھا تو وہ اگر سن رہا ہے تو مہربانی کر کے مجھ سے مل لے تو وہ چند روز تک اس کی تلاش اس طرح کی گئی اور آخر کار وہ مل گیا اور اس کو آپ نے صحیح مسئلہ بتایا اچھا اتنے دن تک آپ کی حالت ایسی خوف خدا کی وجہ سے ہوئی کہ آپ نے کسی کو کوئی مسئلے کا جواب ہی نہیں دیا مسئلہ نہیں بتایا اتنے گھبراہ گئے تو ہم تو کیا ہم تو ہنستے ہنستے جواب دیتے وہ حضرات تو اتنے خائف ہندے کیونکہ غلط فتوا دینا یہ حرام ہے جان بوجھ کر جو غلط دے تو وہ تو اس کے وہ تو بہت بڑی وہی نے لانتیں اس میں تو غلط مسئلہ اگر کسی عالم نے بتا دیا جبکہ غلط فہمی میں بتایا جان بوجھ کر نہیں بتایا غلط فہمی کی وجہ سے بتا دیا اور اپنی دانس میں یہ تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط تھا تو اس پر توبہ تو واضح نہیں ہے لیکن ازالا اس پر فرض ہے اضانہ فرد ہے وہ جس کو اس نے بتایا ہے جتنوں کو بتایا اتنوں کو